سائن بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین انشاء اللہ آج دورائی کا سلسلہ ہوگا اور ہم سابقہ اسباق میں سے انشاءاللہ شاء دہرائی کریں گے بالخصوص جو سبق نمبر ایک ہے حروف تہجی عروف مفردات علی سیاح تک جو انتیس حروف ہیں انشاءاللہ اس کی اسکیمش کریں گے دہرائی کریں گے اور ساتھ ہی میں ان کے مخارج کی درستی کا سلسلہ بھی رہے گا لہذا تمام اسرائی بھائی مدنی قائدے کے سبق نمبر ایک نکال لیں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی سبق نمبر ایک مدنی قاعدے میں سے نکال لیں تاکہ اس کی دہرائی کا سلسلہ شروع کریں اور خوب توجہ کے ساتھ اور حروف کو صحیح ان کی محرج کے ساتھ اور ان کی تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنے کا جو مشکہ کا سلسلہ ہوگا اس پر توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ مزید آسانی ہوگی لہذا قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے اور تجوید کیا ہے تجوید کا معنی ہے عمدہ کرنا نکھارنا ستھرا کرنا عمدگی کے ساتھ پڑھنا اور خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا وضاحت کے ساتھ اور کھرا کرنا یا نکھارنا ہر ہر حرف جو ہے وہ نکھرا ہوا ادا ہو یہ تجوید کا معنی ہے کہ ہر حرف جو ہے وہ نکھرا ہوا ادا ہو واضح ادا ہو ہر حرف اپنے اپنے مقام سے اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا ہو اور اس کی تعریف ہے کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج جو اس کا اصل نکلنے کا مقام ہے جو جگہ ہے اس جگہ سے ہر حرف کو ادا کیا جائے اور جو اس کی صفات ہیں یعنی اس کی جو خوبیاں ہیں وہ تمام خوبیوں کے ساتھ حرف ادا ہو یہ تجوید ہے اور اس کے تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کا حکم ہے لہذا حروف کی تصحیح حروف کی صحیح ادائیگی کا جو معیار ہے وہ دو چیزوں پر ہے حروف درست ادا کرنے کا معیار جو ہے وہ دو چیزوں پر ہے اس کی بنیادی دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ ہر حرف اپنے مخرج سے ادا ہو اور مخرج کا معنی کیا ہے نکلنے کی جگہ جس جگہ سے یہ حرف نکلتا ہے وہ مخرج کہلاتا ہے لہذا ہر حرف کو ایک تو یہ بات ہے کہ مخرج سے ادا کیا جائے اور دوسری بات یہ کہ ہر حرف اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ ادا ہو یعنی صفات کے ساتھ ادا ہو صفت خوبی کو کہتے ہیں مثلا سا کو ہم پڑھتے ہیں نرمی کے ساتھ سا اس کو سیٹی آواز میں نہیں پڑھتے تو اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا نرم پڑھنا یہ اس کی خوبی ہے اگر اس کی خوبی یہ ختم کر دی جائے یعنی اس کی جو نرمی ہے ختم کر دی جائے اس میں سختی پیدا کی جائے تو یہ حرف سرے سے نہیں رہے گا سا سین بن جائے گا اسی طرح زال کو ہم نرمی سے پڑھتے ہیں اس کو نرم ادا کرنا یہ اس کی خوبی ہے اگر اس کی یہ خوبی ختم کر دی جائے تو زال زا بن جائے گا اسی طرح وا کو ہم پر پڑھتے ہیں اور نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اگر اس میں اس کی نرمی کی خوبی ختم کر دی جائے اور سختی پیدا کی جائے تو وا ذا بن جائے گا حرف ہی بدل جائے گا اور اس طرح حروف بدلنے سے بسا اوقات مانے۔ میں جو ہے وہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور اگر نماز میں اس طرح کی غلطی ہو تو نماز نہیں ہوگی لہذا تمام اس طرح بھی اس بات پر توجہ رکھیں کہ ہر حرف اپنے مقام سے اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا ہو جس طرح صاد میں سختی ہے سٹی کی آواز ہے تو یہ سیٹی کی آواز جو اس میں ہے نا یہ اس کی خوبی ہے اور اس کو پر پڑھنا یہ اس کی خوبی ہے اگر سیٹی کی آواز قائم رہی اور پر نہ پڑھا تو فواد سین بن جائے گا اور اگر اس میں سختی کی آواز نہ رہی یعنی نرمی سے ادا کیا تو فوڈ کے اندر فا یہ سٹی آواز نہیں رہے گی تو پھر یہ سا بن جائے گا لہذا ان باتوں کا خیال رکھنا ہے اسی طرح حمزہ اور آئین میں فرق حا اور, حا اور ہا میں فرق سا اور میں، وا میں فرق سین فوڈ میں فرق جو ملتے جلتی آواز والے حروف ہیں ان کے اندر فرق کرنے کا ہوتا ہے لہذا تمام اس طرح پہ ہر حرف کو اس کے مخرج اور تمام خوبیوں سے ادا کریں گے تو ان اللہ یہ آسانی ہوگی حبیب صلی اللہ استغفر اللہ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام اسلائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین اس بات پہ توجہ رکھیں کہ الف کی جو صحیح ادائیگی ہے وہ آپ آواز کو پک کر رہے ہوں گے ورنہ اگر اہتمام نہ کیا جائے اور توجہ نہ دی جائے تو بساوقت ایسا ہوتا ہے کہ الف کو الف یا الف مجھول طریقے سے الف یا الف یا الف اس طرح پڑھا جاتا ہے جو کہ غلط طریقہ ہے اس کو نہ الف پڑھیں گے نہ علیف نہ الف بلکہ الیف ایلیف ایلیف جی ایلف با کا جو مخرج ہے مخارج کی لسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے با ادا ہوتا ہے اس کو با یعنی خشک حصے سے ادا نہیں کریں گے بلکہ با نرم جو اس کا وہ تر حصہ ہے دونوں ہونٹوں کا اس سے با ادا ہوتا ہے الیف با, با, تا, با تا, تا, تا, تا, تا تا مخارج کی لسٹ میں آپ دیکھیں گے تا دال پو کا ایک ہی مخرج لکھا ہوا ہے کہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں تا ڈال تو یہ اس کا مخرج ہے اس کے نکلنے کی جگہ ہے تا تا سا سا سا کو نانی کے ساتھ ادا کریں گے اور سا کا مخرج زبان کا سیراں اوپر کے سامنے والے جو دو دانت ہیں اس کے اندرونی کنارے اس سے تین حروف ادا ہوتے ہیں س ریل اور و یہ تینوں حروف نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں اور ان کی ادائیگی میں سرا زبان اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو س ریل و ادا ہوتے ہیں سی جی ہا ہا ہا کو درمیانی حلق سے ادا کریں گے ہے ہا ہا کو پُر پڑیں گے اس لیے کہ ماشاءاللہ حروف مستعلیہ میں سے ہ ر سختی سی ڈی کے بعد پیدا ہوگی ز سو ق ق ك ف ل یا تو یہ حروف مفردات کہلاتے ہیں الگ الگ جو حروف لکھے ہیں یہ انتیس حروف حروف بھی کہلاتے ہیں ان کی خوب مشق کی جائے جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ مشق کیجیے تاکہ ہر حرف جو ہے وہ اپنے اصلی مخرج اصلی حالت میں اور تمام خوبیوں کے ساتھ جو ہے ادا کرنے میں ہمیں کامیابی ہو جس قدر مشق کریں گے انشاء اللہ آسانی ہوگی اب سبق نمبر تین جو حرکات کی تختی ہے سبق نمبر تین مدنی قائدے کی یہ تمام اسرائیل بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین نکال لیں مدنی قاعدے کے سبق نمبر تین جو حرکات کی تختی ہے حرکات زبر زیر پیش کو حراکات کہتے ہیں زبر اور پیش حرف کے اوپر اور زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے زبر کو جب ادا کریں گے تو آواز منہ کھولیں گے اور زیر کو ادا کرتے وقت آواز کو نیچے گرائیں گے اور پیش کو ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو کامل گول کریں گے یہ ادا کرنے کا اس کا حرکات کا طریقہ ہے لیکن ان حرکات یعنی زبر زیر پیش کو جب ادا کریں گے پڑھیں گے تو ان تین باتوں کا خیال رکھیں گے کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑیں گے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف نہ کھینچیں گے نہ جھٹکا دیں گے اور نہ ہی مجھول پڑیں گے بلکہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑیں گے ان تین باتوں کا خاص طور پر اس میں خیال رکھا جاتا ہے بسم اللہ ہم زبر زیر <تصال> زیرم ز پیش او او او پیش ا ا اے آئن کی آواز نہیں نکلے گی اس طرح نہیں بڑھیں گے بلکہ ہمسا کو سختی کے ساتھ ادا کریں گے اور زبر زیر پیش ادا کرنے کا جو معیار ہے اس کے مطابق بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے ا ا پیش با زبر تا تا زیر تا پا تی تی سبر سا سا زی سا پیش سی سی سو, سو جی زبر جا جی زیر جی جیش جا جی جو جا جی جو حا زبر ہیر حا حا ہو زبر ہ ہیر خی ہش ہو خیل دال زیر دی دا پیش دوبر رال زیر وی رال پیش رو ری رو ر رو زبر زیر زیش زو ز سی زبر سی زیر سی سی پیش سو سی سین زبر زیر شی teen pes shu teen pes shu sa si si shu sa si si shu sod zabar fo fo پیش بد زبر بد زیر بد پیش زب و oh. زبر و زیر وئی ویش و الله وي ذهب لذور عين زبر عين زبر عين زرعين عين عين بشعو عين عين غين زبر الله ویبر سا سا زیر سی سا پیش غائن غائن زر ف سی کف زبر کف زیر قیف پیش کئی کف زبر کا کاف پیش <ذير کی> <كاف> کو کا <كاف بیش کو> <كاف> کی کو <کی؟ كو> لام زبر لام زیر لی, <كاف ذبر> لی> <كاف دید> لا پےش لو لا لی تی لو می زبر ما می کا می زر می میش می میش مو میش مو ما مو نون زبر نا. نون زیر نون, نون, نون پیش نو وا واو زیر وی وا. ویش وی ہا زبر ہا زیر ہا پیش ہا ہی ہمزہ زبر ا ہمزہ زیر ہمزہ پیش او ا ایم ز یعنی حرکت میں جھٹکا نہیں ہوگا جو ہرکت ادا کیے جا رہے ہیں بغیر جھٹکا دیے مارو پڑیں گے ا یا یو اب سبق نمبر چھ پروا میں اس کی دہرائی ہی کرتے یہ نظالہ سے آخر تک یہ سبق نمبر جو چھ اس میں کوئی حرکت دراز نہیں ہے یعنی کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش نہیں نہ ہی اس میں کوئی مد ہے بلکہ صرف حرکات ہی اس میں ہیں یعنی زبر زیر پیش ہی اس میں ہیں لہذا اس بات کا خیال رکھیں کہ حرکات دراز نہ ہو اور اس کی جو ادائیگی کا صحیح طریقہ ہے زبر کو ادا کرتے ہوئے منہ اور آواز دونوں کھول کر اور زیر ادا کرتے وقت آواز کو نیچے گرا کے اور پیش کو ادا کرتے ہوئے دونوں اونٹوں کو کامل گول کر کے حرکات ادا کرنی نزل اور جو حروف پر پڑے جانے والے ہیں ان کو پر پڑھنا ہے جو باریک پڑھے جانے والے ان کو باریک نرمی سے ادا کرنے والے جو ہیں ان کو نرمی سے ادا کرنا ہے اور جو سختی سے ادا کیے جاتے ہیں ان کو سختی سے ادا کرنا ہے حرکات میں بھی بگاڑ پیدا نہ ہو اور حروف میں بھی حروف اور حرکات صحیح طریقے سے درستی کے ساتھ ادا ہو توجہ کے ساتھ مشکریں کریں گے تو ان اللہ آسانی ہوگی بالاغ نظر نہ کسب صا بہ ای صحف سولسو سوسو شروع حامدہ خاف مالکی تازید یاتیلا سُئِلَا سُئِلَا قُرِئَا سُئِلَا قَمَرِي قَارِ كِبَارُ سُئِلَا حُشِيرَا سُئِلَا آخَادًا سُئِلَا مَرْضًا سُئِلَا عَمَلًا سُئِلَا سما ثمن نين فخاطين ولالين فياتين عنوقين نفر طمد غضب, غضب, غضب لعبن اذن كتبن مزید اس کی مشق کیجیے گا تاکہ ہر حرکت صحیح ادا ہو ہر حرف درستی کے ساتھ ادا ہو اللہ عز و جل مزید آسانی فرمائے اب تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین قرآن پاک کی سورہ فاتحہ الحمد شریف نکال لیجئے انشاءاللہ اس کی دورہ ہی کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمِينْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ <الرحمن الرحيم> اناب داں پر پیشے دال پر پیشے اس بات کا خیال رکھیے گا کہ یہ پیش کھینچے نہیں دراز نہ ہو إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ حروف مستعلیہ کو پر کرنا ہے مگر ہوںٹ گولنا ہو صراط انعمت صراط انعمت صراط انعمت صراط کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا فیرو تو الم ایم دل آئن ادا کرنے ام تل ول و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 مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين مستقیم قوف کو پر پڑھیں گے تا کو باریک مس سین کو سختی سے پڑھیں گے سٹی کے بعد پیدا ہوگی تا کو باریک پڑیں گے قوف کو پر کریں گے مستقی فئر ولب لین جو مد کر رہے بہت کو ایک تو صبر ہے اس کو منہ کھول کر آواز کھول کر ادا کریں گے مگر حروف مستعلیہ میں سے بہت تو اس کی ادائیگی میں ہوںٹ بولنا ہوں. و بو... لب اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ ولبی علیہم و لب سے بارے کی سورت الفیل تیس میں بارے کی سور فیل نکال لیجئے تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین اس کی دورہ ہی کریں گے انشاءاللہ بسم اللہ بو کا بی آفس ہے بی اس کو پور بھی پڑھیں گے اور سیٹی کی آواز میں بھی بی اصحاب ہے الم تر ایل فعل کا بی عاب الفيل سبحانه وتعالى في تضليل الم يدعى الكيدهم في تضليل تبد اس کو قلقلہ نہیں کریں گے یعنی تبد لیل جو پڑھ رہے ہیں اس میں جمبش نہ ہو فی لیل نہیں پڑھیں گے فی جی دور کے اوپر جزم ہے سکون ہے اس کو جماؤ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ادا کریں گے کہ سکون ہلنے نہ پائے اس میں حرکت پیدا نہ ہو جمبش نہ ہو بلکہ صحیح طریقے سکون جو ادا کرنے کا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق اس کو ادا کرنے اور بہت کو پر بھی پڑھنے کے حروف مستعلیہ میں سے فی تغل فی تغل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ وردت عليهم وردت وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ جَارَتِمْ مِنْ فِضِيلِ آمين ترْمِيهِمْ بِحِجَارَتِمْ مِنْ فِضِيلِ آمين حمزہ پہ جزم ہے اس کو جھٹکے سے ادا کریں گے سجا نہ سیم مل صدق الله العظيم صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صدق الله العظيم